وَخَير هد هَدِي مححَمدٍ صَلَّى الله وَلَْهِ رَسلَّم وَشََّ الأُمور مدَساتُهاَا وَكُلَّ مدَسَةٍ بذَا وَكَُّ بذطِ فَران وَكَُّ بَلاالٍ في النار فَعضْ بِ الله يتمعِ الذيين منِ الششتيفانِ غجين بِسم الله وَحمنَانُ رَحيم يا أيه الذيينَ آمنوا أَو فوبعق محترم شامعل بزرگان دین نوجوان ساتھی اسلام میں معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے اس میں آپس میں ایک دوسرے کا جو ایک دوسرے کی حاجات اللہ رب العالمین نے سب کو اس کا محتاج اور ضرورت مند بنایا ہے ہمارا معاشرہ ہو ہماری سماجی زندگی ہو اس میں ہر انسان کو دوسرے انسان سے ضرورت ضرور پڑا کرتی ہے پڑوسی کو پڑوسی سے ایک مسافر کو دوسرے مسافر سے ایک مالک کو اپنے نوکروں سے ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کوئی انسان یہ کہہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں دنیا میں یا ہمیں گاؤں اور شہر میں کسی سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کبھی اس بارے میں تصور نہیں کر سکتا سوچ نہیں سکتا چونکہ انسان کے اپنے تجرباتی اور زندگی میں اچھی طرح سے اس میں دیکھ رکھا ہے کہ آدمی ہر ایک کا طرح امیر غریب کا غریب امیر کا ڈاکٹر مریض کا مریض ڈاکٹر کے ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور یہ جو آپس میں جو تعلقات معاشرتی ہیں جڑے رہنے کا اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کا اس کی پائیداری اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے اسلام نے بہت ساری ہدایات دی ہیں اور اس میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے اچھے اخلاق کا انسان کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں سے اس کے تعلقات اور روابط بھی اچھے ہوتے ہیں اس لیے اسلام نے اخلاق کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نمباب نمبو اس تو لے تم نما کار اخلاق اے لوگ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ اخلاق ہکنا کی تکمیل کر دیں اخلاق ہقنا کو عام کر دیں اخلاق جتنے ہمارے اچھے ہوں گے معاشرے میں رہنے والے انسان کے اچار چرن زمان اخلاق فردار کیریکٹر جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ ایک دوسرے کے تعلقات الفت محبت پر قائم ہوگی اسی لیے اخلاق کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا مانی اکرو کیمت من خلق حسن اے لوگوں قیامت کے دن انسان مومنوں کی جو آماز وزن کر, کرنے کے لیے اور تورنے کے لیے تراگو پر جب نیکیاں رکھی جائیں گی تو زندگی بھر کی تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ وزنی نیکی جو ہوگی مومن کے اخلاق ہسنا ہوگی روبے نماز ہاتھ جکات تمام نیکیوں میں سب سے نیک بھاری ود اور ودنی نیکی جو ہوگی وہ اخلاق ہنسنا ہوگا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اخلاق کو اچھا بنا دے اخلاق ہنسنا ہی کا ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا شعبہ یہ ہے کہ انسان وفادار بن جائے معاشرے میں وفادار رہے اللہ کا وفادار رسول کا وفادار پڑوسی کا وفادار اپنے دوست احباب کا وفادار اپنی بیوی اور بچوں کا وفادار وفاداری یہ بہت بڑی بڑا عمل ہے جس کے ذریعے انسان لوگوں کا حرض عزیز اور لوگوں کا محبوب بن جایا کرتا ہے اسی اخلاق حسنہ کا کہ ایک بہت بڑی کڑی ہے وفاداری اسی لیے رب العالمین نے قرآن کا کرمایا کان مسکور تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہو تو وفاداری کا ثبوت دیا کرو جو راہد کان مسکور یہ کلاوٹ کے دن تمہارے وعدوں کے مطابق تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو کسی سے وعدہ کیا تھا وفاداری کیا وفا کے کام لیا وعدے کو پورا کیا یا وعدہ خلافی کر کے تم نے دل دکھایا اور سامنے والے کو نقصان پہنچا دیا ہر انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے وہ اولا امرحد حضرت امام احمد بن حمد اور امام رحتی رحمت اللہ نقل ہیں رسول اللہ پرندر پر تشریف لے جاتے اور خطبہ دینے کی باری آتے تو ہمیشہ خطبے میں ایران کرتے تھے اے مسلمانوں یاد رکھو اما لا ایمان علیہ امار تعالی والا ملا اے امت یاد رکھو لا ایمان ع ملا امان تعلّہ آپ بڑی تاثد کرتے فرماتے جس انسان کے امانت اندر امانت داری نہ ہو اس کا ایمان قائم برقرار نہیں رہتا یعنی آپ نے اشارہ کیا لا ایمان عل ملا امان تعلق جس, جس شخص میں امانت داری نہ ہو جو امانت کا کرنے والا نہ ہو امانت حفاظت نہ کرتا ہو, ہو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا پھر فرماتے اللہ عنا او جو انسان واضح کو پورا کرنا کرتا ہو جو وفادار نہ ہو اس کے دین کی کوئی قدر قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں آیا کرتی رسول اللہ وسلم نے اس طرح لا لما لما امانت لا ولا دین کے خود میں ذریعے وہی سے امانت داری اور وفاداری کی اہمیت لوگوں میں کتنا اللہ رب العلم نے قرآن پاک فرمایا لاہد کرو ارے سب سے پہلے تم اللہ تعالیٰ سے دادا کرتے ہو اس کو, اس کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کی وفاداری کائنات کے تمام لوگوں کے وفاداری پر مقدم رکھی جائے گی جی وہ ابھی آدمی لاہیاں کو دان کم سا سند ہی لاؤن ترو اے لوگ تم اللہ تعالیٰ سے جو ارد کیے ہو اس اہم کو پورا کرو اللہ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تعریف کر رہا ہے سب سے پہلے تو دعا کرو اور کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وفادار سب کو بنا دے یہ سب سے پہلی وفاداری ہے اور ایک چیز اور یاد رکھی جو انسان اپنے رب کا وفادار نہیں ہوگا وہ کائنات میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا نہ بیوی بچوں کا وفادار ہوگا نہ ماں باپ کے وفادار ہوگا نہ پڑوسی اور اپنے مالک کا وفادار ہوگا اللہ رب العالمین کا بے وفا جو ہوتا ہے وہ پورے کائنات کا بے وفا ہو جایا کرتا ہے اسی لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات پر ضرور نہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے وفادار کتنے ہیں اللہ کی وفاداری کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہم نے کیا عد لیا ہے قرآن پاکستان سے مختلف مقامات پر رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے اور برابر سورے یا تین ہمارے ساتھ تلاوت کرتے ہوں گے آدما الله كامل الاستيقاظ انه لكم ادوم وبدي وعبدوني هذا صلاه المستقيم اللہ <سؤال> رب ریند سے بھی حس کے میدان میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وفاداری کا سبوت نہیں دیا اور اللہ کے وفادار بندے نہیں بنے حس کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان سے وفاداری کے مطابق پوچھے گا فرمائے گا اللہ کا آدم کی ادان کیا ہم نے تم سے یہ لیا تھا کہ میرے عامہ کسی اور عبادت نہیں کرنا کسی سے دربار تباہ نہیں کرنا یہ پیشاری میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا اور ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھانا اب آہدی تمام آدما اللہ کا کیا میں نے تم لوگوں سے لیا تھا میرے ارادہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اللہ یہ ہے مستقیم اور ہم نے تم کو بتا رکھا تھا یہی میرا شراط مستقیب ہے اور یہی ہمیں راضی کرنے والا راستہ ہے اس لیے میری عبادت کرنا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا وعدہ ہے تو پر قائم رہنا توہین پر مرنا او قل إن صلاة ونسكي ومحيال ومماتي لله رب العالمين لا شريك له امیر تو وہ مسلم یہ مومن کا شعر ہونا چاہیے ہمارا مرنا ہمارا جینا ہماری نماز ہماری دعا ہماری عبادت سب کے سمند ہوا شریف کے لیے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے یہ پہلا عید ہے او او اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وفاداری اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتی اللہ تعالی کی تعالیش اور اللہ کی وفاداری اس وقت مکمل نہیں ہو سکتی میرے بھائیو جب تک بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی آپ وفادار نہ بن جائیے اسی لیے لکب المالا سے یا ساتھ روایا منو اور خوب جو خوش اور تم جو وعدہ کرتے ہو اور لوگوں کے ساتھ میرے بندوں کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو جو معاملات کرتے ہو جو ایمنٹ کرتے ہو اس کو تم پورا کیا کرو یا محمدی رام مرو او تم میرے خوش اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنا وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے اپنی دیا ہے ایسے ہی بندوں سے جو معاملات نے ساری زندگی وعدے کو پورا کیا کہیں آپ نے وعدہ خلافی نہ کیا اسی لیے سرکار تعلیم دی ہے صحیح برسرا خان سور ان کا واقعہ سنوالی سما کہ صحیح برسرا خان نے اپنی قوم کو جو دیا تھا تم کو وجن کرتے ہو تو کو برابر برابر نشان اور برابر کو برابر رکھو کچھ نہ رکھو کمی نیویشن نہ کرو اور خبردار ہونا تم ختم نا متحد اور کسی کو پھٹا کر کے نہ دو اور دنیا میں سطح پھیلانے والے نہ مانو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان لوگوں کے ساتھ وفاداری کرے گا تبھی ملک اور وطن کے اندر اب امان ہوگا اگر اس نے لوگوں کے ساتھ ادب انسان اور سو روک نہ کیا ملک کے اندر بد امنی اور خطاصل کرتا ہے اللہ اس برے عمل سے تمام ساتھوں کو بتاؤ حضرت اللہ رب العلی اپنے بعد مخصوص بری داری کی دیکھو وہ رفادار سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ کا واقعہ اور تمام حضرات کو معلوم ہے وہی بڑا ہی ابراہیم اور ایک واقعہ کہو کہ انہوں نے وعدہ کیا وعدے کیا اللہ کوئی سے مقام امرتما پھر پورا فرماتے ہیں ہمارے امکوں نے کبھی بے وفائی نہیں کیا جو وعدہ کیا کبھی وعدہ خلافی نہ کیا یعنی ابراہیم علیہ السلام طرح کام سے دیکھے رہاسان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ میرے گند میں ہمیں اسماعیل <سؤال> رحاستان کو اسماعیل رہے کھلوا دے تھے جبکہ انہوں نے اللہ سے وہ کسی انسان سے وعدہ پیا میں کبھی انہوں نے بے وفائی نہیں کیا بالکل دل کی ڈالے اتنا ہی انہوں کا سچے وعدے والے تھے کبھی انہوں نے وعدہ کلا پورا کیا اللہ کے ساتھ وفائی کے سبب دیا اور انسانوں کے ساتھ بھی جب بھی انہوں نے وعدہ کیا وعدے کو پورا کیا اپنی زندگی کے ساتھ اپنی اوناج کے, کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے حد اور غلام کے ساتھ جب بھی انہوں نے وعدہ وعدہ پورا کیا ہے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اس طرح سے وعدے کو پورا کیا زندگی میں کبھی آپ نے وعدہ خلافی نہ کیا ہے اور وعدہ خلافی نہ کرنے کے ساتھ آپ نے ہمیشہ احسان کرنی والے آپ کے ساتھ جو وفا کی وفاداری کیا ہے آپ نے ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا ہے آپ نے اس کی ہمیشہ تعریف کی ہے اور آپ نے اس کا ہمیشہ اس احسان کا تذکرہ کیا ہے تارا ناسر بہت ساری قطب حریف کمر موجود ہے کہ میں نے دیکھا میں نبی علیہ تراش نام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ایک امریکی عورت جو سننے سے مجبور ہے کر کے کمر جھکی ہوئی ہے ایک پیک کر کے آ رہی ہے دروازہ کھلوایا ندی کے پاس آ کر کوئی نئی رہے تراش نام گنا بتاؤ کیا حال ہے تمہارے قدیلے کے لوگ کیسے ہیں رشتے دار کے لوگ ایسے ہیں تمہارے گاؤں اور شہر کے لوگ ایسے ہیں سلانا سنا دیتا ہے سلانا سنانا کہتی ہے خود پوچھ رہے ہیں کئی بہار تمہارے حالات کیا ہے اچھا جناب میرے آنے کے بعد آپ لوگوں کے حالات بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے حرد آج فرد ملنا دیتی ہیں بہت دیر بیٹھے جی اور او پوری عورت اس چلی گئی مجھے بڑی حیرث ہوئی رہے سراستان ایک پوری عورت کتنی عزت افجائی اس قدر اس کی جب توجہ کیا اتنا زیادہ اس سے پیار اور وہ حد اور احترام کے ساتھ گفتگو کیا خاندان سے ایک آدمی کا نام لے کر کے آپ نے اس کے بعد بل کی کر کے پوچھی مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا رہا تو ہار کمار کوئی وزیر نہیں تھا کوئی بادشاہ نہیں تھا کوئی بہت بڑا آدمی رہے گا ایک پنیا اور چلے پھرنے سے مجبور ہے آپ اتنی زیادہ اس کی سکر اور اس کبھی آپ نے اس کو اسٹر دیا اور کیا بات ہے اور اس کے بچوں سے لے کر کے یہ آخر وجہ کیا ہے وہ کون سی ان کی مقدس عورت تھی اللہ رسول نے فرمایا آئے پاس وہ کوئی مقدس عورت نہیں ہے وہ کوئی بڑی بار عزت عورت نہیں ہے کون سی ان سے خاندان اور مارے پیٹ والی عورت نہیں ہے ماں بات چلیے زمانہ آئے سطح یہ رزانہ یہ تھا یہ عورت ہے جو ہماری خدیج سے کے لیے آیا کرتی کا کوئی ہم سے رشتہ نہیں ہے لیکن میری وہ بیوی حضرت سے جس نے میرے ساتھ سبوت کیا جب سارے عرب نے ہمارا انتظار کیا تو ہم پر ایمان لائی جب سارے لوگوں نے فخر کیا تو خدیجہ نے ہماری تصدیق کیا جب سارے لوگوں نے ہمارے اور کا کیا تو ہماری خدیجہ نے اپنا تمہارا یاد رکھو کوئی حسن راہ میرا ایمان ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے ایمان کا پکا جائیے رشتے نا کے دو تہوار کتنے بھی پرانے ہوں ایک متبادہ کسی سے رشتہ قائم ہو گیا ایک متبادہ کسی سے دوستی ہو گئی تو ایمان کا پکا جائیے ہے اس انسان کے چلے جانے کے بعد بھی اس رشتے کو کام رکھنا ایمان کی ایک شاخ ہے آج ہم نہیں سمجھتے کہ زیادہ مر گیا پھر چکا سے سارا رشتہ ٹوٹ گیا نانا مر और ناول چڑھ گیا اور سارے ناول نظار کے رشتے سارا تعلق ختم ہو جاتا ہے یہاں ہم اپنے خبر کا ایک پوڑی عورت آئی ہے سنر میں قسم پورے خاندان کی خیریت پوچھ رہے ہیں اس لیے حسن لا کر مرل ایمان ہمیں وفادار ہونا چاہیے اپن کو الحمد للہ وقا و سراندین صفا اماباد امام مسلم رحمت اللہ رینل کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ بہترین اس کی ایک سواری تھی سواری پر بیٹھی ہوں سر پر اماما باندھے ہوئے ہیں جیٹ میں دو سو گرہن تھے اور مدینہ سے نکلے مکے کی طرف جا رہے تھے راستے میں دیہی علاقے سے گزر رہے ہیں ایک بوڑھا سامنے آیا کلاڑی یہاں گھسائے ہوئے ہیں اور ایسے معمولی سا پہنے ہوئے لگا نظر آتا ہے وہ سب سامنے آیا حضرت عبدل عمر عبدالختار کو پکڑ کر کے روکا اس نے کہا اے تم کون ہو کہا میں عمر کا بیٹا عبداللہ ہوں مجھے پہچانتے ہو اور کہا نہیں اب اس نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا تم چھوٹے سے تھے میں تمہارے باپ عمر کا دوست ہوں तुम्हारे باپ عمر का دوست ہوں تم چھوٹے سے تھے کہنا کرتے تھے اور میں تمہارے باپ عمر سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد ہمارا ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا آج مجھے پتا چلا کہ میرے دوست اللہ، ادھر سے گزرنے والا ہے تو میں آج سے ملنے کے لیے آیا میرے دوست کا بیٹا ہے پہچان لیا ہاں. میرے باپ عمر کا تذکرہ کیا کرتے تھے سواری ستھرے اور پڑے عزت کے ساتھ پہلے اپنا کپڑا اس کو پہنایا پھر اپنا اناما اس کے سفر اپنے ہاتھوں سے رکھا اپنی سواری پر اس پہ بیٹھا کر کے خود ہے اور سواری پر وہ سوار اس کو کچھ دنوں تک چھوڑنے کے لیے چلے گئے جب وہ ٹوٹنا گیا اور ابلیہ ابام رضی اللہ تارا نما پرت کر کے آئے تو نہیں مرامد کرنا شروع کیا اتیا بھی گد کے آدمی ہو وہ کدو دو پیسے کا آدمی اس کو تو ایک گرانت بھی دے دے پہنایا اور اپنا جواب بھی اس کو دے کر کے اتنے جہازت مند نہیں تھا وہ تو بسوں آدمی ہے ایک گرحان دے مرام آئندہ نہیں چڑنا اور مجھے پورا بھران نہ کہو مجھے اس معاملے میں نصیحت نہ کروا دست لیکن بات اصل یہ ہے میرے ان قانونی لب نے ایسا شام تو بعد یہ ہے کہ بعد کے دوستوں کے ساتھ بڑھائی کی جائے معلوم ہونا چاہیے یہ بدو ہے جنگری ہے یہ اس گرہم پر آدمی ہوگا تھا ہم نے اس کے بدو پن اور جدری پن کو نہیں دیکھا میں نے اپنے باخبر کو دیکھا حو کے ساتھ احسان کیا کیونکہ احسان اور باپ یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کی عزت کی جائے میں نے فاروف اپنے باپ کے دوست کی عزت کیا ہے میں نے بتو سمجھ کر کے اس کی عزت نہیں کیا ہے لیکن دوست، دوست، دوست، دوست آج ہمارا اپنے رہی ہے کہ نہیں آج ہماری اولت اپنے ماں باپ کی یہ وفاداری کا سبوت دیتے ہیں کہ نہیں صرف افسوس ارے سوچ باپ کے انتظار کرنے کی دے ہے آج سوٹ اور عدالت میں کھڑا ہوا ہے ساری تکا کی اور کی ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں یہ ویوسائی ہے وہ, وہ آدھار بننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو وفادار بنائے اسی طرح سے وفاداری کا ایک بہت, بہت بڑا شوبا یہ ایک بہت بڑے تمہارے سب سے اچھے بادشاہ اچھے حکمران اور ہیں جن کی خوبیوں سے تم ان سے محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے جو اور سب سے نیک اور بہترین حکمرانہ ہے کہ تم ان کے حق میں دعا کرو اور ہمارے حق میں دعا کریں اس لیے ایک ہے کہ ہمارے دعا کریں اس لیے اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا تو احسان کا بدلا احسان کے ساتھ دو اگر یہ احسان نہیں کر سکتے تو کم سے کم جگہ خیر آ اور اس کا تعریف کرو اس کا شکر ادا کرو اگر تم نے شکر کیا اور اس کی تعریف کیا تب بھی یہ بھی ایک قسم کی وفاداری ہے اس کا تم نے ادا کر دیا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک بنائے ماحد بنائے بد سنگ بنائے اپنا بھی وفادار بنائے اور مخلوق کا بھی وفادار بنا لے حکمرانوں کو وفادار بنائے اپنے ماں باپ کو وفادار بنائے اپنی اولاد کو وفادار بنائے اور اپنے پڑوسیوں کا وفادار بنائے ہمیں کتنے حقوق رب العمی تو مسلم ہے نیک آمال کی توفیق کی توفیق دے جس امت کے لیے خیر وقت کا خبر بنے اور ان تمام کی کے ہاتھوں کو روک لے اور انہیں وہ انہیں بنا کر دے جو اسلام کے لیے نقصان دہ مسلمین امل اکبر